وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اما بعد آج کے آج کے انشاءاللہ بھی عقیدے کے درس ہوگا آج کے دن اور آج کے درس میں جیسا کہ بتائے گے کہ آج انشاءاللہ بات کریں گے ان جماعات ان ان مذہب کے بارے میں جو مذہب اہل سنت و جماعات کے م الفرق المخالف علیما اہل سنت و جماعت کے عقیدہ پچھلے تقریباً انسٹھ درس تک ہوا ہے ففٹی نائن ہو چکا ہے اور اس میں پورے اہل سنت الجماعت کے عقیدہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے مخالف بھی باتیں ذکر کی گئی ہے اور اس کی تردید بھی کی گئی ہے آج کے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے وہ جماعت جو سنت اہل سنت و جماعت کی مخالفت کی ہے اگر ہم لوگ اسلامی تاریخ دیکھیں تو دیکھیں گے عہد صحابے سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک بہت سے ایسے فرقے نکلیں گے بہت سی ایسی جماعتیں بنیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتی ہے اور یہ بہت ساری جماعت ہے لیکن میں جو آج کے درس میں جو ذکر کروں گا مختصر انداز سے وہ جماعت جو عقیدے میں اختلاف کیے کیونکہ کچھ علماء کچھ مسائل کچھ مذہب فق, فقی مذہب ہے یعنی فقحا کے اس میں رائے ہے اس میں دلیلوں میں مسائل فقیہ میں اس کو ذکر نہیں کریں گے جو ذکر کریں گے جو عقیدے سے جس کا دخل ہے جو ہم لوگ کے ایمان سے عقیدے کے مسائل سے اس کا دخل ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ آج حت الامکان بات کریں گے ہم لوگ جیسا کہ جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرہ کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم على احدى او 172 فرقه واختلف النصارى اسی طرح النصارى على احدى و70 او 72 فرقه جس کا اللہ رسول فرماتے ہیں وتفترق امتي على 73 فرقه اللہ کے رسول يا ابو داؤد کی روایت حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ 71 فرقه میں بٹ 71 یا سیونٹی ون یا سیونٹی ٹو میں بٹے وفترقت ترقت نسارا اور وہ بھی سیونٹی ون یا سیونٹی ٹو میں یعنی اکہتر یا بہتر میں ان لوگ بھی فرقہ وہ لوگ بٹے اور میری امت تہتر فرقے میں بٹے گی اور اسی طرح حضرت معاویہ ابن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے و علا و من قبل من منہل کتاب افطرق و عالت نتعین و سب عین مل تم لوگ سے پہلے جو اہل کتاب آئے تھے وہ لوگ بہتر فرقے میں بٹ گئے اور یہ امت تہتر فرقے میں بٹے گی پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تہتر فرقے میں بہتر فرقے جہنم میں جائے گی اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گی اور کون سے فرقت ہے الجماعت یعنی جو اہل سنت اور جماعت ہیں وہ لوگ اس فرقے فرقے والے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے اسی لیے یہ علماء ان دونوں حدیث اور اس طرح کے جو کہ ایک اور حدیث ہے اس کے بارے علماء الگ الگ تفسیر کیے الگ الگ محنت کوشش کیے کہ کی تحتر فرقہ کون سے فرقہ ہے آپ آج بھی کچھ علماء الگ گنتے ہیں اور پچاس سال بلکہ سو سال بلکہ کچھ علماء چار پانچ سو سال اور کچھ علماء سات سو سال پہلے گن چکے ہیں کہتے ہیں وہ تہتر فرقہ نکل چکے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے یہ تہتر فرقے کے بارے میں اس کے حقیقی معنی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے یعنی ہم لوگ جانتے ہیں کہ فرقہ ہوگی ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ ہوگی اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ بھی متفرق ہو جائے لیکن ہوگی لیکن یہ کون لوگ ہیں کچھ علماء کہتے تہتر فرقے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں چاہے وہ لوگ کفر کے کام کرتے ہیں نہیں کیونکہ کچھ فرقے اس طرح جو ذکر کیا جائے گا جو کفریہ فرقہ ہے کچھ جماعت اس طرح جو اسلام میں آئے جو کافر ہے سرے سے وہ اسلام سے خارج ہے خاص کر وہ فرقے جو نبوت کی دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ ایسی جماعت ہے جو کفریہ کام کفر تک نہیں پہنچتے ہیں فسق اور فجور تک پہنچتے ہیں یا بدعات انہوں کرتے ہیں لیکن کفر تک نہیں پہنچتے ہیں تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ تہتر فرقے یہ لوگ ہیں جو کفر تک نہیں پہنچنے والے ہیں اسی لیے جو بھی جماعت شرک اور کفر کرتی اس میں تہتر میں نہیں شامل کریں گے وہ تو وہ اسی جہنم میں ہیں اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں شامل کریں گے بہرحال ہو یا نہ ہو انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ ایسی متفرق باتوں سے بچے انسان اپنے آپ کو سنت اور گہل سنت اور جماعت کے راستے پر چلے اور اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے کر انسان سارا اعمال کرے چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہو یا عبادات کے مسائل ہو یا کچھ بھی ہو ہم لوگ سے گزارش کے قریب آ جاؤ اسے بکھرے ہوئے تو اچھا نہیں لگ رہا قریب آ جا تفرق مت کرو فرق کے بارے تفرق کے بارے بات ہو رہی تو یہ اللہ کے رسول بتایا تہتر فرقاب کون ہے بتایا گیا کہ حقیقی معنی اللہ ہی جانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول بتاتے کہ کون نجات پانے والی ایک جماعت اہل سنت اور جماعت اہل سنت و جماعت یعنی جو اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کتاب پر عمل کرتی ہے وہ جماعت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سنت پر عمل کرتی ہے وہ اہل سنت اور جماعت اور انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں حتر امکان اہل سنت و جماعت کے عقیدہ میں جو جتنا تقریبا پچھلے درس جو گزرا اس کو ایک ہی درس میں شاہ جمع کریں گے خلاصہ نچوڑیں گے کہ کیا کیا الہل سنت کی اہل سنت و جماعت کی کیا عقیدہ ہے مختصر انداز سے انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے اور یہ ذکر کیا گیا ہے تو یہ سارے عقیدہ پر عمل کرنا ہے کیونکہ اس میں دلیل ہے قرآن اور سنت سے اور جو بھی عقیدے کے مسائل میں یا کوئی بھی مسئلے میں اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو پھر اس سے اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ انسان کسی بھی طریقے سے ان فرقوں میں آ جائے گا جس میں اللہ کے رسول نے ذکر کی کہ وہ جہنمی ہے یا جہنم کی مستحق ہے اور یہ بھی بات جاننا چاہیے کہ تہتر جو فرقے ہیں ضرور نہیں ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے لیکن وہ جہنم کے مستحق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں گے اگر وہ جہنم کے مستحق لے کے اللہ معاف کرے لیکن ابتدا اللہ کا فیصلہ وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں تو ہم لوگ کو ہمیشہ عقیدہ اپنا صحیح کرے ہم لوگ اپنا عقیدہ ہمیشہ صحیح رکھے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے خاص کر جس کے تعلق ایمان سے ہے عقیدے سے ہے ہم لوگ اس کو ٹھیک سے سمجھ لے بہت سے لوگ الٹی سیدھے حرکتیں کرتے بہت سے لوگ الٹی سیدھی باتیں سیکھتے ہیں کوئی بھی اگر رقبہ روٹ پہ یا کوئی انسان بھی دے دیتا ہے کہ اس طرح کرو انسان فوراً کرنے کے تیار ہو جاتا ہے جانتا نہیں کہ کون ہے سامنے کہتا نہیں یہ بات ان کیا اچھی لگ گئی اچھی لگنے سے یا بری لگنے سے یہ یہ معیار نہیں ہے عام لوگ کے بہت نزدیک بہت سی باتیں اس طرح ہیں جو اچھی لگتی ہیں لیکن وہ حرام ہے اور بہت سی باتیں ہم لوگ کو کڑوی لگتی ہے لیکن وہی سنت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کس طرح ہونا چاہیے اور کہاں سے شروع اختراق ہوا اور کہاں سے ابتدا ہوا یہ مسلمان کس طرح متفرق ہوئے اور جماعت جو موجود ہیں فی الحال وہ اصل ان کی جماعت کیا ہے میں حت الامکان میں بار بار کے مختصر انداز سے میں بات کروں گا لیکن کبھی کبھی میں جب بات بار کرتا ہوں تو کنٹرول نہیں کر پاتا وہ بات کھل جاتی ہے کیونکہ کچھ باتیں وضاحت کے لیے تو اور مزید باتیں کھل جاتی ہیں میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ایک ہی درس میں یہ ہو جائے لیکن اگر زیادہ ٹائم ہو جائے گا تو مجبوراً اس کو دو درس میں کرنا پڑے گا اس لیے میں اگر آپ لوگ میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ لوگ صبر کریے اگر آخر تک سننا ہے فائدہ حاصل کرنا تو آخر تک سنو آدھی بات سن کے انسان چلے جاتا ہے تو آدھے بات سمجھ کے دوسری بات اپنے اندازے سے سمجھتا ہے لئے وہ غلطی پر پڑ جاتا ہے یا تو مکمل سنو تو اچھی بات ہے یا تو انسان کچھ بھی نہ سنے کیونکہ یہ مکمل عقیدے کے مسائل اور متفرق احذاب اور جماعت کے بارے میں اس پہ ذکر کیا جائے گا اور ہر جماعت کے بارے میں اہم اصول اور مبادے اور غلطیاں ذکر کریں گے آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا اللہ کے رسول صاحب سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. اللہ کے رسول کے عمل اور اللہ کے رسول کے عقیدہ اور اللہ رسول کے رسول کی عبادت ہم لوگ ہمیشہ اپنے آنکھ کے سامنے رکھے جب بھی کچھ بھی کرنا ہے تو آپ وہ دیکھ کر وہ سیکھ کر آپ کرو تو انشاءاللہ آپ شروع ہی سے آپ یہ بدعات اور خرافات سے بچ جاؤ گے اور آپ انشاءاللہ اللہ ایسے غلط مذاہب اور غلط عقیدے سے آپ بچ جاؤ گے اسی لیے انسان اللہ کے رسول صاحم نبی بن کر آئے تیئیس سال میں اللہ کے رسول سلم لوگوں کو دین سکھائی اللہ کے رسول صاحب سلم کی دین مکمل ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی علی ام اکمل تو آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کیا گیا ہے عم نعمتی اور تمہارے اوپر اسلام کی نعمت میں نے مکمل کر دی ہے وہ ربیع تلقم ال اسلام تمہارے لیے اسلام کے دین میں اس پر راضی ہو گیا ہوں اسی لیے اللہ فرماتی دسیات میں عمایہ اب تک غیر السلامی دینا فلحی قبل امین کے جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرتا ہے اس سے قبول اللہ نہیں کریں گے وہ فی الآخرات من اور قیامت کے دن خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوگا تو نجات حاصل کرنے کے لیے پورا اسلام مکمل لے لو اللہ فرماتے ہیں يَا الَّذِينَ السلم كافة کہ ایمان والو تم لوگ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ ہم لوگ آج آدھا مسلمان ہے کوئی 10 پرسینٹ مسلمان ہے کوئی جو, جو پسند ہے وہی لے گا اور جو پسند نہیں ہے یا اس کے فائدے سے یعنی وہ یا اس کے مسالے اور اس کے خاص غرض غرض سے اس میں یعنی وہ تعارض ہوتا تو انسان اس کو چھوڑ دیتا یہ اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ اسلام کرو مکمل احتیاط کرو اللہ اللہ کے رسول کے لیے کیونکہ اکثر فرقے جو ابھی ذکر کیا جائے گا اکثر فرقے گمراہی میں اس لیے پڑے کیونکہ اپنے عقل استعمال زیادہ کیے اپنے عقل کو ترجیح دیے شریعت کے سامنے اور اسی طرح بہت سے مسائل شریعت میں اپنے عقل کی وجہ سے یا اپنے سمجھ کی وجہ سے یا اپنے پیر اولیاء کے قول کے وجہ سے وہ رد کر دیے تو اس لیے وہ گمرہ میں پڑے تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صاحب اس سال تک نبی بنے اسلام مکمل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اللہ کے رسول کے وفات کے بعد کون خلیفہ بنے سب سے پہلے پریشانی جو شام سامنے آئی اللہ سبحانہ و اس کو جلدی ختم کر دیے کیونکہ صحابہ کرام سمجھدار تھے سب سے پہلا خلاف خلافہ کے بارے میں لوگ کر, رہے ہیں, تکفین کر رہے ہیں اور, اور وہاں کچھ انصاری لوگ مدینے والے آپس میں ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے کہنے لگے ہاں کون خلیفہ بنے گا تو لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگیں لگے کہ ہم میں سے کوئی بنے گا تو اس میں درمیان ابو بکر اور حضرت عمر اور عب عبیدہ تین صحابی ان لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچے اور جب پہنچے تو ان لوگ کی بات سنی تو ان لوگ یہ بات کرنے لگے کہ تم میں سے ایک امیر بنے گا اور ہم میں سے ایک امیر یعنی ایک امیر انصار سے اور ایک امیر مکے والوں سے مہاجرین میں سے تو حضرت ابو بکر عمر یہ لوگ سمجھدار تھے کہ نہیں تو اختلاف ہوگا اگر دو ایک جگہ پہ دو امیر ہے تو لڑائی ہوگی اسلام میں ایک ہی امیر کے بیات ہونی چاہیے تو اسی لیے یہ کہا کہ نہیں تو بعد میں حضرت عمر نے کہا حضرت ابو بکر نے کہا اگر تم لوگ عمر کو رکھو گے تو ہم لوگ راضی ہیں تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر سب سے زیادہ حقدار ہے ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے معزز انسان یہی ہے تو اس نے بیعت کی وہ تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہو گئے اور حضرت ابو بکر کے بیعت دی ہے چند منٹ بھی یہ خلاف ختم ہو گئے کیوں کیونکہ سب لوگ سمجھدار ہے سب لوگ حق صحیح سے چاہتے ہیں سب لوگ کے پاس علم ہے لیکن جب جاہل لوگ ہوتے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑا ایک دو دن نہیں سالوں تک چلتا ہے تو اسی لیے حاکم میں ولی امر المسلمین میں مسئلہ زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے جو بھی حاکم بن گئے موجود ہے چاہے وہ آپ کے آپ کے مذہب کے مطابق ہو یا نہیں چاہے آپ اس کو دیندار سمجھتے کہ نہیں اگر وہ بن گئے تو اس کی بیعت کرنا ضروری ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا اسلام میں حرام ہے اور یہ ولی امر المسلمین کے حقوق یہ ایک بار ذکر کیا گیا تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ اور اس میں کیا, کیا, کیا فائدہ ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا تو اسی لیے یہ اختلاف ختم ہو گئے اس کے بعد ایک بڑی اور اس سے بڑھ کر اختلاف ہوا کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد اکثر عرب لوگ جو نئے مسلمان بنے وہ لوگ مرتد ہو گئے وہ لوگ اسلام سے پھر گئے در کے عید اسلام لائے اب اللہ کے رسول کے وفات ہو گئے تو کہتے ہیں اب لوگ ہم مسلمان نہیں ہیں اور اپنے پرانے دین پر آگئے اور بہت سے لوگ مرتد نہیں ہوئے لیکن زکات نہیں زکات دینے سے انکار کیے حضرت عمر رضی اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہوئے اور کہنے لگے کہ میں سب جو بھی ردت کیے یا جو بھی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے میں اس کے خلاف لڑوں گا صحابہ کرام تو مرتد کے خلاف تو میں تیار تھے لیکن زکا جو زکات سے یعنی زکات دینے کے انکار کرتے تھے کہتے ان کے کی خلاف کیوں لڑو گے وہ بکر کہنے لگے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو نماز اور زکوۃ کے درمیان تفریق کرتا ہے میں اللہ حضرت بکر کہنے لگے دونوں کے درمیان جو تفریق کرتا ہے میں اس سے لڑوں گا اور اس کے خلاف میں جہاد کروں گا صرف تھے اس میں یہاں تک کہ تمام صحابے اس کے ساتھ دیے نو مہینہ تک یہ لڑائی ہوئی مرتدین اکثر لوگ کو قتل کیا گیا ہے اور بہت سے لوگ دوبارہ اسلام کے دین میں داخل ہو گئے لڑائی یہاں تک ہوئی عمارات تک آئے صحاب کرام یہاں تک تقریباً دبک کے پاس یہاں تک آئے اور کچھ لوگ یہاں تک کچھ لوگ کافر لوگوں کو انہوں کے ساتھ کیے نو مہینہ تک اسی لیے نو مہینہ تک یہ حضرت ابو بکر نے کفاح کی جہاد کیے صحاب کرام کے ساتھ مل کر اسی لیے اس کو صدیق اول کہا جاتا ہے صدیق ثانی علاقہ بھی ذکر کریں گے جب وہ مسئلہ آئے گا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پورے اسلام کو برقرار رکھا اللہ کے رسول کے بعد اور یہ اللہ کی برکت ہے دیکھیے ڈھائی سال دنیا میں تھے لیکن وہ عمل کیے جو اور نہیں کوئی نہیں کیا حضرت ابو بکر کے اوپات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے حضرت عمر کے خلافت کے دور میں امن و امان اور سکون و راحت تھی عدل و انصاف کے ساتھ عدل یعنی عدل انصاف کے ساتھ لوگوں کے, لوگ کے ساتھ معاملہ کرتے تھے قوی تندرس تھے تندرست تھے صحابہ کلام کو ساتھ دیے کوئی مخالفت نہیں تھی حضرت عمر کے سامنے کوئی مخالفت نہیں کی ہے حضرت عمر کے زمانے میں یہ مصر اور مصر کے کچھ حصہ اور یہ شام اور فارس اس کو فتح کیا گیا ہے اور معقول ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگ نئے مسلمان ہوئے کوئی کوئی مجوسی تھا کوئی رومی تھا کوئی الگ الگ مذاہب والے تھے یہ لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو بہت سے لوگ کے علم زیادہ مضبوط نہیں تھا تو اسی لیے ان کی وجہ سے دھیرے دھیرے انوں کو سکھایا جاتا تھا دین سکھاتے تھے لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی مسلمانوں میں اثر کرنے لگے پرانے دین لے کر پرانا عقیدہ لے کر وہ لوگ کچھ مسلمانوں میں اثر کیے لیکن حد تعلیم کہا کیونکہ اور علم کے دور تھا تو اتنا اثر نہیں ہوا لیکن وہی مجیوسی لوگ مل کر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیے کہاں مدینے میں جب وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے یہ مجوسی ابولہ مجوسی آ کے اس کو قتل کیے اور اس کے ساتھ تقریباً گیارہ صحابی کو بھی تانا کیے جب اس کو پکڑنے کے لیے صحاب کے آئے تو اپنے آپ کو بیمار کے اپنے آپ کو قتل کر دیے تو وہ قتل مقتول ہے پتا نہیں اس کی قبر کیسے کہ کی آج کل ایران میں یہ کہا ہے لوگ اس کے عبادت کرتے ہیں لوگ اس کے تقدیس کرتے کہتے حضرت عمر کو قتل کیے حالانکہ یہ غلط ہے وہ مقتول انسان خبیز انسان کو قتل کیا کہ مجوسی تھا اور وہ بہت ہی کینا والا آدمی تھا اور حضرت عمر کے خلاف وہ کئی دن سے وہ تیاری کر رہا تھا ماننے کے لیے لیکن ماہر تھا اسی لیے وہ اس اس آ کے پہنچ گئے اور حضرت عمر جانتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے تنہائی پہ آتے تھے اعلان کرتے کرتے آتے تھے یہاں تک ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا حضرت عمر کے خطب کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ اختیار کیا گیا تیرہ سال تک حضرت عثمان خلیفہ تھے اور ان کے زمانے میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں آیا لیکن ایک اختلاف شروع ہوا عبداللہ نصبہ ایک خبیث یہودی وہ اسلام کے لباس پہن کے وہ متقی کے لباس پہن کے مدینے میں آئے اور کچھ صحابِ کرام جو خاص کر چھوٹے صحابے تھے ان کے دل میں یہ بات جاننے لگے کہ حضرت علی حضرت عثمان سے زیادہ حقدار ہیں حضرت بنی اسرائیل کے انبیاء میں جو بھی نبی ہوتا تھا یا ان کے خلیفہ ہوتا تھا یا ان کے پیچھے جو آتا تھا ان کے خاندان میں سے اور حضرت عثمان کے اندر یہ عیب ہے وہ عیب ہے اور حضرت علی کے یعنی ابھارتے تھے حضرت علی یہاں تک کہ وہ لوگ یہاں تک کہ حضرت علی ہم کے رب ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ لوگ کو جلا کے اور ان لوگ کو یعنی جلا دیے اور باقی لوگ بھاگے شام کی طرف اور وہی لوگ جا کے جو غزو علیہ صحاب کرام جو غزوات میں شریک تھے جہاد میں انوں کے دل میں یہ بات ڈال ڈال کے یہ بھر دیے کہ حضرت عثمان سے زیادہ حضرت علی حقدار ہیں حضرت عثمان کے خلاف بہت سی باتیں اٹھا لیں یہاں تک کہ کچھ لوگ عراق سے اور کچھ لوگ مصر سے آ کے حضرت عثمان کو احاطہ کیے اور آخری میں اس کو رضی اللہ تعالی عنہ اس کو شہید کیے اور وہ معمر تھے تقریباً اسی سال کے اوپر تھے اور کے بیوی کو بھی برا بھلا کہا تو بہرحال حضرت عثمان ردی یہاں سے فتنہ شروع ہوا سمجھو فتنے کے دروازہ یہی قتل سے شروع ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد خلیفہ بنے تو مسلمان دو فرقے میں بٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں میں جو مناسب سمجھتا ہوں وہی کروں گا اور دوسری طرف حضرت معاویہ اور کیونکہ حضرت معاویہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے اور قرابت دار ان کی دونوں کے تھیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں پہلے یہ قاتلوں کو قتل کرو پھر اس کے بعد آپ کے لیے بیات کریں گے یہاں تک بات بڑھ گئی اور یہی لوگ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے وہ لوگ مسلمان تو سلح کرنا چاہتے تھے دونوں فرقے لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لئے فساد یہاں وہاں ڈالتے تھے یہاں تک کہ وہ لوگ اس جال میں سارے صحاب کرام میں آئے بہت سے لوگ شہید ہوئے دو تین لڑائی ہوئی موقعات الجمل ایک طرف حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر اور معا... یہ لوگ تھے اور دوسرے طرف حضرت علی اور حضرت علی حقدار تھے یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ حالہ کی اچھالنا نہیں چاہیے لیکن تاریخ بتا رہے ہیں سارے لوگ اچھے تھے انسان تھے لیکن غلطی ہوتی ہے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا یہ موقع قسمت صفین میں اور حضرت حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جب لڑائی ہوئی تھی یہاں تک کہ حضرت علی غالب آنے لگے تو حضرت معاوی رضی اللہ عنہ ان کے وہ حشار تھے اور ان کے فوج والے تو لوگ کیا کہتے کہ شکست کھانے سے اچھا کہ ہم لوگ پہلی لڑائی کو بند کر دے تو وہ لوگ اٹھائے مصحف قرآن اوپر اٹھائے کہ ہم لوگ اب لڑائی بند کریں گے اور جو اللہ کے حکم ہے قرآن میں ہم لوگ اس پر راضی رہیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے یہ سمجھ گئے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ معاملہ تو ختم ہونے یعنی ہونے والا ہے لیکن کچھ لوگ ان کے ساتھ دباؤ ڈالے کہ بھئی جب ان چاہتے ہیں تو صلح کراؤ یہاں تک کہ حضرت علی صلح پہ راضی ہو گئے تو اسی حضرت علی کے فوج میں یہی خوارج لوگ نکلے یہ پہلے فرقہ نکلا سب سے پہلے کون سے خوارج یہ لوگ بارہ ہزار میں یا اس سے زیادہ یہ لوگ حضرت علی کے خلاف آئے اور کہنے لگے لا حکم اللہ اللہ کہ ہم لوگ کو لڑنے دو ہم لوگ آخر تک لڑیں گے کیونکہ اللہ کے فیصلہ صرف چلے گا تو حضرت معاویہ اور حضرت علی اور صحاب کرام سمجھاتے تھے کہ نہیں اس میں اللہ سبحان ہوتا قرآن نے یہ بھی کہا کہ آپس میں صلح کرو تو آپس کی صلح بھی ہم لوگ کر سکتے ضروری کی تلوار سے صرف فیصلہ ہوتا ہے لیکن وہ حضرت علی کی مخالفت کی ہیں یہاں تک کہ حضرت حضرت علی حضرت معاویہ کو چھوڑ دیے ان کے ساتھ تو لڑائی ہی ختم تقریباً ہو گئی اب وہ ملتوی ہو گئے جو اصل وہی شریر جو بنے یہی خوارج لوگ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو فرقہ نکلنے والے اب یہی گے یہ تاریخ آپ لوگ کو ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں آئے تو اسی انداز سے دیکھو سب سے پہلے فرقہ جو اسلام کے خلاف نکلے وہ خوارج ہیں دیکھیے اسلام میں جو فرقے نکلے اتنا نہیں تصور کرو کہ ایک سو دو سو یا اتنا زیادہ اصل کم اصل اگر گنا جائے تو ہو سکتا ہے سات یا دس تک پہنچتے ہیں اور باقی جو جماعت ہیں سمجھو اسی کے رحم سے پیدا ہوئے ہیں یعنی وہ ایک جماعت ہوتی ہے اس میں سے دس فرقے ہوتے ہیں لوگ نہیں جانتے کہ یہ اس کا اصل اس فرقے کے ایک حصہ ہے یا اس بڑے فرقے کے ایک جماعت ہے لوگ سمجھتے کہ الگ الگ ہے نہیں اسی حساب سے ذکر کریں گے کس حساب سے اور ہر فرقے سے کون سے کون سے فرقے بھی ذکر کیے جو اہم ہے وہ ذکر کریں گے اور جو اہم نہیں اس کے نام ذکر کر کے آگے بڑھیں گے سب سے پہلی جماعت جو اسلام کے خلاف کی دیکھیے اس کے بعد یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیے خوارج لوگ حضرت علی انہوں کے خلاف نہروان میں جہاد کیے لڑائی کی بارہ ہزار خوارجی اس کو قتل کیا گیا اور چند لوگ بچے اس میں سے عبد الرحمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیے اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو چھ مہینہ تک ان کو خلیفہ بنایا گیا ہے یہ باقی قصہ ابھی شیوں میں ذکر کریں گے کس طرح شیعہ نکلے اس میں آئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے پر خوارج خوارج کون ہے اصل خارج کس کو کہتے ہیں اس آدمی کو کہتے ہیں پنکھا بندے الخوارج خارجی اس آدمی کو کہتے اس انسان کو جو صحاب کرام کے خلاف اٹھے خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کیے نکلے خاص اس مسئلے میں فی قبیت ہی تحقیم کے مسئلے میں نے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو حکم جو فیصلہ اور صلح کرنا تھا یہ تحقیم کے مسئلے میں جو معارضہ کی اصل یہی لوگ خوارج ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کے بارے میں کچھ قرآن کچھ حدیثوں میں ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پاؤں تو ان لوگوں کو میں قطر کر دوں گا یہ جہنم کے کتے ہیں اور اللہ کے رسول نے کہا ایک آدمی کو کہ میں مجھے یعنی مجھے معلوم ہے کہ اس آدمی کے نسل سے اس طرح لوگ نکلیں گے لا ضو کیا ہے یعنی اللہ کے رسول سے کئی صفات سفا ذکر کی, کی ان کے ایمان بہت ہی کمزور ہے اور ان کے ایمان بہت ہی جلدی ختم ہوتا ہے اور اللہ کے رسول مزید اور صفات ذکر کی ہے تو یہ خوارج وہ لوگ جو شروع میں حضرت علی کے حضرت علی کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے تھے الا اللہ للہ لا حکم اللہ للہ کہ کوئی حکم نہیں ہے سوائے اللہ کا بات تو اچھی ہے کہ نہیں ہم لوگ بھی کہتے اللہ کے ہی حکم ہونا چاہیے حضرت علی سے جب ان لوگ سے سمجھانے کے لیے گئے تھے پہلے شروع میں حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا تو سمجھانے کے لیے گئے تھے وہ بہت سے لوگ سمجھ کے واپس آئے لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھے تو حضرت علی خود گئے حضرت علی جب بات کرنے لگے ان سے تو کہنے لگے نہیں لا حکم الا اللہ علیہ کہ صرف حکم اللہ ہی کے ہوگی آپ ایسے فیصلہ خود کرتے ہو کہ دونوں فرقے میں کسی اس کو بنا اس کو حکم بنائے اس کو جج بنایا آپس میں فیصلہ کرو گے اللہ کا فیصلہ کہاں ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے کہنے لگے کلیمہ حق حقم اری باطل بات اری باطل ایک کلمہ وہ لوگ جو رکھتے ہیں یہ اچھا ہی لیکن ان لوگ ان اس کلمہ لے کر غلط جگہ پہ لگاتے ہیں یعنی مانا قلعہ اللہ حکم اللہ اچھے مانا ہے یہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں لیکن اس کو لے کر غلط جگہ پہ ڈالتے ہیں تو حضرت علی ان کے خلاف بعد میں لڑائی کیے جہاد کے کی اکثر لوگ کو قتل کیا گیا ہے یہ لوگ شروع میں ہرورا ایک جگہ پہ جاتے تھے اور وہیں رہتے تھے تلنو کے لقب آیا خوارج کہتے ہیں آپ کتابوں میں دیکھو الہروریہ ہروریہ بھی ہرورا کے نسبت سے تو ہروریہ ان کے نام بھی لقب آ یہ لوگ کے کی کیا کیا عقیدہ ہے وہ لوگ شروع میں کے عقدے دیکھیے خوارج ہر مذہب جو سنت کے خلاف ہے وہ شروع میں کم اس میں بگاڑ ہوتی ہے اس کے بعد بڑھتا جاتا ہے کیونکہ جب ایک بار سنت کے خلاف کھڑا ہوتا تو دھیرے دھیرے وہ ہٹتا جاتا ہے قرآن اور سنت سے تو لوگ سب سے پہلے جب وہ لوگ کیے یہ عقیدہ وہ لوگ رکھے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے ایمان صرف کیا ہے نہیں ایمان ایک ہی جز ہے وہ عمل دل کے عمل ہے اور باہری عمل ہے دونوں کو الگ نہیں کر سکتے ہم لوگ یہ ذکر کیا گیا ایمان کے مسئلہ کی ایمان دونوں ہیں لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دونوں نہیں جمع کرتا تو اس کو کافر نہیں کہیں گے یعنی ان لوگ کی کیا کہنا چاہتے وہ لوگ کہتے کہ کبیرہ فیل کرنے والا جو کبیرہ گنا کرتا وہ کافر ہے اسی لیے وہ لوگ جو زینا کرتا ہے کہتے نہیں اس کو رجب نہیں کریں گے اس کو قتل کرو جو چوری کرتا ہے اس کو قتل کرو وہ کافر ہو گئے جو یہ کرتا وہ فوراً حالانکہ یہ غلط ہے اسی لیے آج کل ہم لوگ داعش جو موجود ہے اس کو بھی کیوں علماء خوارج کہتے ہیں کیونکہ یہ مسئلے میں وہ لوگ ساتھ میں آ گئے آج کل خوارج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو مرتد کہ دیتے گردن اڑاتے ہیں کسی کو کافر کہتے ہیں یہی بات ہے ان لوگ کے درمیان یہ جمع ہے اگرچہ یہ لوگ انکار کرتے کہ ان لوگ کے الگ سمجھ ہم لوگ کا الگ لیکن اس مسئلے میں تو ان لوگ آگے قریب اس لیے یہ لوگ بھی ان لوگ کے حصہ بن گئے اسی طرح کے ایک خراب یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے لا حکم اللہ للہ یعنی یہ کلیما لیے کہتے تھے یعنی کہتے تھے انسان آپس کے معاملات نہیں سلجھا سکتا ہے صرف اللہ کا حکم دو یہ غلط ہے اللہ صبح بہت سارے مسائل میں یہ بتا کہ تم لوگ آپس میں سلح کرو جیسا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ فرماتے ضرور ہے کہ فوراً طلاق دو فوراً یہاں کہو کہ یہ الگ ہو گئے یا وہ الگ ہو گئے نہیں اللہ فرماتے کہ اس کے لیے اس کے طرف سے کوئی آدمی آ جائے اس کے طرف سے بھی آپس میں سمجھوتا سمجھ کرے اور قرآن میں سن حجرات میں اگر دو مسلمان کے دو جماعت لڑے تو آپس میں اصلاح کرو تو یہاں کہاں گے تو اس لیے اللہ یہ چیزوں کو ان لوگ کہتے نہیں معطل کرو اور ان کی سے یہ بڑی بات ہے کہتے جو بھی حاکم کبیرا گناہ کے مرتکب ہوتا وہ کافر ہے اور جو بھی ان کے ساتھ دیتا وہ بھی کافر ہے اسی لیے ان لوگ کہتے حضرت علی کافر ہے حضرت معاویہ کافر ہے حضرت امرآذ کافر ہے کیونکہ اس فتنے میں وہ بھی تھے حضرت ابو مصلح شاعری حضرت عائشہ اور اس طرح حضرت عثمان بڑے بڑے صحابے کو کافر کہہ دیا ابو بکر عمر کو کافر نہیں کہتے تھے لیکن حضرت علی یہ کیوں کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے حکم پر راضی نہیں ہیں اب سوچو کہ جو حضرت علی کو کافر کہتا تو عوام کو کیوں نہیں کافر کہے گا تو اسی لیے آج کل یہ دیکھو ان لوگ کے فکر آج کل جو داعش ہے یا قاعدہ والے ان کے تھوڑا سا اس سے ملتا ہے کیوں یہ لوگ بھی جو ہماری بے نہیں کرتا وہ کافر ہے جو میں یہ نہیں کرتا وہ کافر ہے نہیں اسلام میں اس طرح, اس طرح کافر اور کفر ایک لقب نہیں ہے یہ ایک حلوہ نہیں کہ آپ کسی کا دے دو یا باٹو بلکہ کفر اور تکفیر کرنا اس میں ضوابط ہے احکام ہے مسائل ہے اور ان کے علاوہ اور یہ اصل خرابی ان کے اندر تھی لیکن دن بدن سال اور ہر سال اس طرح لوگ کئی سال تک تھے کہ وہ لوگ عموئی لوگ ان خلاف عموی حضرت معاویہ اور اس کے بعد جو خلیفت ہے ان کے خلاف لڑائی کرتے رہے اور ان کے خلاف صحابہ کا اکثر جہاد کرتے تھے تابعین اور اس کے بعد بھی عباسی زمانے میں بھی موجود تھے اور یہ لوگ ان کے دن بدن کے دن اور بگڑتا جا گئے یعنی شروع میں اتنا خراب ہی نہیں تھی لیکن بعد میں اور بہت ساری باتیں آئی جو معتزلہ کے افکار ہے مرزیا کے افکار ہیں ان کے اندر آگے معتزلہ اور مرزا کون ان ابھی ذکر کیا جائے گا یہ خوارج جو شروع میں نکلے ہروریہ ان سے بعد میں کئی جماعت بنی یہ لوگ سب سے زیادہ جلدی جلدی بڑھتے تھے کیونکہ تشدد والے تھے تشدد والے جب کوئی سختی کرتا کسی کو نہیں پسند تو فورن دوسری جماعت بنتی ہے اور ان لوگ سے بہت ساری جماعت بنی سب تقریبا ختم ہو چکی ہے الحمد لیکن ان کی افکار افسوس کے بعد ابھی موجود ہے کیا ان میں سے بہت سے فرقے بنے جیسا کہ مشہور ہے الازارقہ. ازارقہ سب سے مضبوط جماعت ان لوگوں میں سے خوارج میں سے اور یہ نافیہ الازرق الزرق تابع تھے ایک جماعت بنی انجداد اس کے نام تھا ان یہ خوارج میں سے ایک فرقہ ہے یہ نجد بن عامر کی تابع تھے ایک فرقے کے نام سفریہ زیاد ابن اصفر تابع ہے اور اس کے علاوہ ابادیہ بھی ہے عبادیہ عبداللہ بن اباد تمام خوارج کے فرقے ختم ہو چکے سوائے ایک باقی ہے وہ آبادی لوگ ہیں اور یہ آج کل عمان میں مشتحک مشہور ہے یہ عبداللہ مباب اگرچہ ان کے درمیان عبداللہ تقفیر اور اس سے مسائل کم ہو گئی لیکن مذہبی جو مسئلہ ہے فقی مذہب موجود ہے اور ہم نے ذکر کی کہ یہاں جو بھی ذکر کیا جائے کہ عقیدے کے مذاہب ہیں وہ زیادہ فقہی مسائل نہیں تو اس لیے یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا تو غلط ہے اور کہتے علماء تقریبا خوارج میں سے بیس پچیس فرقے تک نکلے ایک دو نہیں بیس پچیس بھی یعنی پچیس بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور جماعت بڑھتی گئی صرف خوارج میں سے اور بتایا گے کہ سب سے پہلے فرقہ ہے اور آج کل بھی داعش اگر دیکھا جائے یا قاعدہ والے یہ لوگ بھی اسی میں سے کیونکہ جو بھی خوارج اصل کے تین اہم بات ہے تو انسان خارجی بنتا ہے یہ لوگ کی جو نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ لوگوں کو حاکموں کو کافر کہتے ہیں بڑے گناہوں سے اسے لوگ کے نزدیک خلیج کا حکام یہ لوگ کافر ہیں جو قدیم کے اندر یہ غلطی وہ غلط یہ کیوں نہیں کرتے وہ نہیں کیوں کرتے بھائی آپ نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے یہ وہ لوگ ان کے اوپر کیا دباؤ ہے یا کیا عذر ہے فوراً اس طرح کافر کہنا غلط ہے تو یہ موجود ہے اور آج کل تقریباً داعش اور اس سے فرقوں میں موجود ہے اسی طرح وہ لوگ جو حاکم کے اطاعت کرتا ہے اور حاکم کے بیعت کرتا ہے اس حاکم پر اس کو بھی کافر کہتے ہیں یعنی وہ لوگ صرف اس کافر کو حاکم نہیں بلکہ اس کے جتنا ماتحت لوگ راضی ہیں وہ بھی کافر ہیں اور انہوں کے خون اور مال اور سب کچھ حلال کر دیتے ہیں اور آج کل تقریباً کچھ چیزوں کچھ فرقوں میں موجود ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکفیر اور تحقیر اور فوراً قتل اور ردت کے لفظ فوراً دیتے ہیں یہ بھی آج کل یہ فکرے خوارج موجود ہے اگرچہ جماعت ختم تقریباً ہو چکی ہے لیکن وہی افکار وہی باتیں یہ لوگ نئی نئی شکل میں نئے نئے لباس میں نئے نئے فرقے میں لوگ آ چکی ہیں تو حقیقت میں خوارج مکمل نہیں ختم ہوئی کیونکہ ایسے لوگ ایسے فرقے کو زندہ کرتے ہیں بات سمجھ میں آئے کہ خوارج کا یہ ایک پہلا فرقہ ہے دوسرا فرقہ جو نکلے اسلام میں وہ شیعہ ہے شیعہ والے اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو شیعہ کے جو بنیاد ہے وہ خوارج سے پہلے ہوا ہے اور یہ ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ حضرت عثمان کے زمانے میں عبداللہ بن سبا شروع کیے لیکن ایک مکمل فرقے کے طور پر یہ کم نکلے یہ خوارج کے بعد کیونکہ یہ بتایا گیا کہ حضرت عثمان حضرت علی کو قتل کرنے کے بعد کون خلیفہ بنے حضرت حسن ابن علی چھے مہینہ تک حضرت علی کو قتل کرنے کے بعد ان کو شہید کرنے کے بعد کچھ عراق والے جوش میں آئے اور کہنے لگے ہم لوگ حضرت علی اور آل البید کے تشی ہیں ہم لوگ اس کے گھر والے بنیں گے ہم لوگ اس کے مددگار بنیں گے تو وہ لوگ کسی بھی طریقے سے حضرت حسن کی بیعت کی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عام ہوشیار انسان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے تو وہ بچہ آیا حضرت حسن اس وقت چھوٹے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں تو اللہ کے رسول نے سے اتر کے اس کو گودی لے کر اللہ کے رسول نے کہا یہ میرا بچہ سید ہے یعنی سردار ہوں گے اور یہ اللہ سبحانہ ہوتا اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں دو فرقوں میں اللہ اصلاح کریں گے اور یہی حضرت حسن چھ مہینہ بعد جب خلیفہ بنے حضرت معاویہ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست لڑائی ہونے والی تھی تو حضرت حسن یہ دیکھا لڑنے سے پہلے آ کے حضرت معاویہ کو بلائے اور ان کے ساتھ سلاح کیے کہ بھائی آپ سلاح کرو یہ مسلمانوں کے خون بچانا چاہیے قتل کس کے لیے کس چیز کے لیے اس لیے آپ بن جاؤ میں چھوڑ دیتا ہوں اور اس نے چھوڑ دیا یہ اللہ کے رسول کے نبوت اور معجزہ اللہ کے رسول پہلے بات آ چکے ہیں اس میں یہ حضرت یہ حضرت حسن کے جو ساتھ تھے یہ لوگ ناراض ہوئے کہنے لگے یہ کہ آپ خائن ہو اس لیے کچھ لوگ اس کو خائن کہتے ہیں پھر حضرت حسین پر امید و لوگ لگایا حضرت حسین ہم تو کہیں گے رحمت اللہ علیہ چاہے کوئی بھی ناراض رہے سے بہت پہلے میں نے ذکر کیا تو ناراض ہو کے کسے آپ اس کو حضرت کہہ دیے کہ آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کہا تو کافر ہے غلط ہے یہی اثر ہے ایسے کے اثر ہم لوگ تب پہنچ گئے اور یہ ذکر ان اللہ کریں گے تو اس لیے حضرت یزید کے زمانے میں یہ حضرت حسین کو بلایا گئے اور یہی لوگ بلائے جو تشیع پہ آئے اور ان کو بلا بلا کے کہنے لگے کہ آپ یہاں آئیے حضرت حسین کبھی لڑنے کے لیے نہیں آئے حضرت حسین کرسی کے لیے نہیں آئے حضرت حسین کو بلایا گئے کہ یہ جگہ خالی ہے ہم لوگ آپ کو چاہتے کہ آپ خلیفہ بنو اور آپ یہاں کے ذمہ دار بنو ہم آپ سے مستفید ہو جائیں تو اسی بنا پر آئے لیکن جیسا کہ وہ پہنچے تو وہ سامنے آگے جیشی شام کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ان کو شہید کیا گیا لیکن حضرت حسین کو یہ جو بلانے والے سب ان کے غدار نکلے سب لوگ ان کو میدان میں چھوڑ کے واپس چلے گئے پھر وہ اگلے سال اور وہ اپنے زمع... یعنی اپنے گنا کے احساس کرنے لگے تھے اسی لیے اپنے سینا شروع کر دیا پیٹنا اور وہ لوگ اسی میں سے شیعہ یہ فرقہ بنا تشہیوں کے جو شروع لوگ ہیں ابو بکر عمر عثمان کو گالی نہیں دیتے تھے لیکن اس کے بعد دن بدن ایک گنا دوسرے گنا کو کھینچتی ایک برائی دوسرے برائی کو کھینچتی ہے یہاں تک کہ وہ لوگ غلو کرنے لگے حضرت علی کے ساتھ اور حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کو بھی وہ لوگ لپیٹ لیا اور اس کو بھی کفر کہنے لگے اور ان کو کافر بھی کہا تشیع شیعہ جو شروع میں تھا یا موجود ہے وہ لوگ بھی کئی فرقے میں بٹے لیکن اس سے پہلے یہ ذکر کریں گے کہ کیا کیا عقیدہ ہے اس جو اہم عقیدہ جو خرابی ہیں جو جس کی وجہ سے بربادی ہوئی امامت کے عقیدہ رکھتے تھے امامت کے مطلب کیا ہے یعنی ان لوگ عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ امام صرف اللہ کے رسول کے اولاد اور نسل میں ہوں گے اور بعد میں یہ بسور ہوا کہتے نہیں حضرت حسین کے اولاد میں سے اسی لیے وہ لوگ امام کو مانتے تھے بارہ امام ہیں امامیہ کہتے ہیں اور یہ ذکر کریں گے ان امامیہ ان کو بھی کہا جاتا بارہ امام ہے یہ بارہ امام سب ایک دوسرے کے بیٹا ہے اور اس میں بھی اختلاف ہوا دونوں کے درمیان سب سے پہلے امام ان لوگوں کے نزدیک حضرت امام علی ہیں مضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ان کے بیٹا حسن نمبر تین حضرت حسین نمبر چار زین العابدین جس کا لقب ہے اور یہ علی ابن الحسین ابن علی بہت ہی نیک سال انسان تھے جس طرح ان کے دادا اور ان کے والد اور ان کے یعنی ان کے والد کے نانا اللہ کے رسول تو یہ نیک صالح تھے اور اس کے بعد کہتے چوتھے پانچویں نمبر پہ محمد الباقر جس کو لا باقر لقب دیتے ہیں یہ تقریبا زین آبدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور نمبر 6 پہ جعفر الصادق اور نمبر سات ان کا بیٹا موسل قادم نمبر آٹھ اس کا بیٹا حضرت علی الرضا نمبر نو اس کا بیٹا محمد الجواد جس کو تقی کہتے ہیں اور نمبر دس علی الحادی اور نمبر گیارہ الحسن عسکری اور نمبر بارہ محمد الحسن عسکری کہتے وہ موجود تھا لیکن وہ اللہ صبح اس کے عمر زب لمبی دی وہ غائب ہو گئے کہاں غائب ہو گئے سامرہ سامرہ عراق میں ایک شہر ہے کسی سوراخ میں گھز گئے اور وہ او قیامت سے پہلے انشاءاللہ نکلیں گے یہ تو خیال ہے یہ تو اس تصور ہے ایک خرافات ہے لیکن حقیقت میں یہ سب صحیح نہیں ہے بارہ امام یہی اس طرح لوگ عقیدہ رکھتے اسی لیے کو امامیہ کہا جاتا ہے اور یہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ کہتے یہ ابارہ امام معصوم ہے ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے جو بھی کہتے وہ صحیح ہے لا جس طرح اللہ کے رسول پر ہم لوگ عقیدہ رکھتے لائم قوانا کہ وہ کبھی ذاتی خواہشات پہ بات نہیں کرتے یہ بھی ان لوگ اس طرح کرتے اور یہ غلط ہے یہ نبوت اور امام کو اس طرح برابر کرنا یہ کفر کے ایک راستہ اور اس طرح تعصب اور غلو کے ایک راستہ کھلتا ہے نمبر تین اسی طرح ان لوگ کا عقیدہ کہ قرآن حررف ہے قرآن مکمل نہیں ہے قرآن ناقص ہے کیونکہ ایک صورت جیسے کچھ لوگ الگ الگ ہر فرقہ الگ الگ نکالتے ہیں کوئی کہتے قرآن فاطمی ہے کچھ کوئی الگ صورت ذکر کرتے کچھ کہتے آیات ناقص ہے صحابہ کرام کو تہمت لگاتے کہ وہ لوگ کم کر دیے اور کہتے اس میں حضرت علی کے ایک وسیع ہے یہ سب بھی غلط ہے اسی طرح ان کے ایک عقیدہ جو غلط ہے تقیہ ہے تقیہ یعنی یا تقیہ تقیہ کہتے ہیں یعنی آپ اپنے حقیقت چھپا سکتے ہو جھوٹ ایک عبادت ہے ان کے نزدیک اسی لیے آپ کے سامنے کچھ کہیں گے اور ان کے عقیدہ کچھ اور ہیں اور ان لوگ کے عقیدہ کی جو تقیہ کرتا ہے اتنا بار کرتا ہے تو اتنا اتنا ہی ثواب پاتا کہ حج عمرے سے بھی زیادہ ہے حالانکہ یہ سب غلط ہے وہ لوگ دن بدن دن بگڑتے جاتے ہیں اور دن بدن دن وہ لوگ گمراہی پہ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ کفر کے دروازے تک پہنچ گئے بلکہ اکثر خواہش یہ لوگ کفر کے دروازے بھی پار کر دیے اس وجہ سے کیونکہ وہ لوگ صحابہ کر کو گالی دیتے ہیں ان لوگ کو تہمت لگاتے ہیں اللہ کے رسول کے ازواج متحرات کو بھی گالی دیتے ہیں قرآن کو محرب سمجھتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ ان کا عقیدہ کہ اللہ پر بھی ہے اور جو ان لوگ کے اعلی درجات جو تشدد ہیں وہ لوگ حضرت علی کو بھی وفادار نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں کہ خیانت دار ہے نبوت حضرت علی کو ملنی چاہیے اور اس طرح ان لوگ کے ہاں بہت سے فرقے بنے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شیعہ میں کتنا فرقہ بنے بہت زیادہ فرقے ہیں ہم لوگ سمجھتے کہ متحد نہیں وہ تو بہت سے فرقے ہیں میں جو اہم میں ذکر کرتا ہوں اور سن نہیں لکھوں گا کیونکہ یہ اسی وقت نہیں ہوئے اسی وقت کم تھے لیکن سال سو سال دو سو سال آج تک یہ مذہب موجود ہے یہ سب سے مشہور جو آج کل مذہب موجود ہے اس کو امامیہ کہتے ہیں جو آج کل اکثر لوگ ہیں انڈیا پاکستان ایران عراق یہ لوگ, ان لوگ امامیہ کہتے ہیں اور عشریہ کہتے ہیں یا جعفریہ کہتے ہیں جعفریہ کیونکہ ان کے مذہب جعفر صادق سے زیادہ ہوتا ہے اکثر ان کی نسبت جعفر صادق کی طرف ہے اتنا آشریہ نے بارہ امام کو ماننے والے امامیہ اس لیے اماموں کو مانتے ہیں تو یہ لوگ دن بدن بگڑتے جاتے ہیں اور یہ لوگ دوسروں سے تو اور کم ہیں دوسرے والے تو اور خمیج ہیں جیسا انشاءاللہ ذکر کریں گے یہ پہلا دوسرے جو سب سے کم اور سب سے زیادہ جو اہل سنت جماعت سے قریب ہے اور کو زئییہ کہتے ہیں زیدی آج کل کہیں نہیں ہے سوائے کچھ یمن میں وہ لوگ بھی آج کل بگڑتے جائے جو آج کل یمن حوثی لوگ ہیں جو آج کل یا سعودیہ اور عمارات اور یمن کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑائی کر رہے یہی لوگ ہیں یہ لوگ اصل زیدی تھے لیکن دن بدن دن ایران کے ساتھ مل کر وہ لوگ بھی اور خرابی میں آ گئے اتنا آشری وہ لوگ بھی بن گئے یہ لوگ بھی عاند سنت کو قتل کر رہے ہیں وہ لوگ بھی جرم کر رہے ہیں تو زیدیہ یہ کس اتباع کرتے ہیں حضرت زید ابن زین العابدین زین العابدین بتا گیا کہ ابن حسین یہ بھی ان کے امام ہے امامیہ کے نزدیک ان کا بیٹا ان کا بیٹا محمد ہے بارہ جو امامیہ وہی مانتے ہیں لیکن زیدیا اس کو نہیں اس کو نہیں زید ابنو زین عاب کو مانتے ہیں اس سے لوگ کو زیدیہ کہا گئے یہ لوگ ابو بکر عمر کو گالی نہیں دیتے ہیں یہ لوگ سب سے معتدل لوگ ہیں یہ لوگ اتنے ہی کہتے ہیں کہ حضرت حضرت علی افضل ہے لیکن یہ شروع میں تھا اب دن بدن وہ لوگ بھی خراب ہوتے گئے وہی مذہب اپنا لیے تقریباً جو کی آج کل ہر جگہ موجود ہے یہ دو فرقہ ہوا تیسرے فرقہ امامیہ سے ایک سب سے خبیص فرقہ نکلا اسماعیلیہ اسماعیلیہ اس کی نسبت کس کے طرف اسماعیل صادق دیکھیے اصل شیا جو, جو امامیہ ہے جو پہلے فرق ذکر کیا گیا امامیہ جو بارہ امام کو مانتے ہیں وہ لوگ حضرت اسماعیل جعفر صادق کے بیٹے کو مانتے مسل قابم لیکن اس کا جو دوسرا بیٹا ہے اسماعیل اس کو نہیں اس کو نہیں زیادہ مانتے ہیں، لیکن اسماعیل بھی ایک عالم تھے وہ بھی اپنا مذہب بنا لیے اور اس کا مذہب تو اور خراب ہے اپنے بھائی سے تو اسماعیل کی طرف یہ نسبت ہے تو یہ بہت ہی خراب مذہب ہے اور یہ لوگ باطنی جس کو کہتے ہیں جیسا کہ آج اور یہ مشہور ہے اس میں سے بہرا نکلے آج کل بہری لوگ ہیں نہیں کہ انڈیا پاکستان میں موجود ہے کہ نہیں جو گولڈن ٹوپی پہنتے ہیں یہ بھی انہی میں سے یعنی وہ لوگ یہ تشیہ والے یہ روافت ایران والوں سے اور خبیث ہے یہ لوگ جو موجود ہیں ان لوگ کو اسماعیل ہی کہتے ہیں اسماعیل کو اسماعیل بن جعفر صادق کے پیچھے وہ لوگ آتے ہیں اور یہ بہریاں لوگ بہری لوگ یہ بہت زمانے سے چر کے آ رہے ہیں یہ لوگ بھی دو فرقے میں بٹے ایک داودیہ کہتے ہیں جو انڈیا میں ہے انڈیا پاکستان کو یہ بہرا داودی کہتے ہیں اور جو سلیمانی بہرا ہے وہ یمن میں ہے لیکن آج کل بھی مل گئے اور دونوں آپس میں ملے ہیں اور ان میں سے کرامتا بھی ہوئے اور خبیز فرقہ کرامتا وہ لوگ جو احسا تھے اور وہ لوگ جو آ کے حضر اسود اکھاڑ کے اپنے پاس کئی سال تک رکھے تھے اور آکے بیت اللہ الحرام کے جو, جو, جو, جو لیڈر تھے قرمتیوں آ کے حجاج کو کتنا قتل کیے لاکھوں کے کی تعداد میں قتل کیے کعبہ پر چڑھ کے کہا کہ اینا ال اینا اس کو قوم بچانے والا ہے اللہ سے چینن کر رہا تھا یہ کافر انسان ان لوگ تاریخ پہلی سی کالا اسماعیل کے تو یہ لوگ بھی کعبے کو توڑ دیے اس لیے یہ لوگ آج کل جو بھی حرمین کرنے والے ہیں یہ تو بعید بات نہیں ہے یہ ان کے اجداد بھی کر چکے ہیں ان کے بھی جو اصل مذہب والے بھی کر چکے ہیں اسی لیے اسماعیل لوگ آئے اور اس میں سے دیکھو کئی جم باطنی ہوتے ہیں باطنی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہر چیز کے ہر عبادت اور ہر عمل کے کہتے ہیں ایک ظاہری ہے ایک باطنی کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں صحیح اللہ کے لیے لیکن اندرونی کچھ اور ہے قرآن پڑھتے ہیں کچھ ظاہری الفاظ کچھ اور ہیں اندر کچھ اور ہے یعنی اگلوں کے اندر کے چکر زیادہ ہوتا ہے اور اندر چکر وہ یہی غلط ہے یہی عوام کو بےقوف اس لیے کرتے ہیں اس لیے آپ بہرہ کو دیکھ لو آج کل سب سے بڑا مثال ہے کس طرح اپنے پیروں کو مانتے ہیں ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں ان کے بغیر کبھی نہیں کوئی کام کرتے ہیں بلکہ موت تک وہ لوگ اپنے بابا کے نام لے کے مرتے ہیں کرتے ہیں یہی سب کچھ ہے تو اسی لیے کفر تک یہاں حد پہنچے یہ اسماعیلی لوگ ہیں اسی طرح شیوں میں ایک بڑا فرقہ جو اور خراب ہے ان سے بھی خراب نشیری لوگ یہ اطباہ محمد ابن نصیر یہ علوی تھے اور یہ سب سے خبیذ آج کل کچھ لوگ موجود ہیں یہ خاص کر سوریہ میں موجود ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں حضرت علوی اس کو بھی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمارے معبود ہیں اللہ کوئی اللہ نہیں ہے اللہ وہ ہے حضرت علی ہے اور حضرت علی آسمان پہ ہوتے ہیں اور اسی وہی وہی نازل کرتے ہیں وہی جنت میں لے جائیں گے وہی جہنم میں لے جاتے ہیں اور سب کچھ ہے یہ حد سے زیادہ حد سے تجاوز کر دیے اور وہ لوگ نہ نماز نہ روزہ کوئی عبادت کو کوئی اہم نہیں ہے وہ لوگ عورتوں کو کوئی قیمت نہیں رکھتے ہیں ان ایک عقیدہ تناسخ الارواح ہے ہندو کے عقیدہ ہے یعنی کہتے ہیں میری روح نکل گئی تو کسی اور کے پاس چلی جائے گی حالانکہ اس طرح یہ اس طرح کرنا حرام ہے اس میں سے اور خبیص جماعت نکلی دروز لوگ درزی لوگ اور یہ لبنان میں آج موجود ہے یہ لوگ اور مزید اس میں اور بگاڑ ہے اس طرح جماعت بنتے گئی اور قیامت تک بنتے جائے گی احباش ایک فرقہ بھی ان میں سے نکلے اور بہت سے جماعت اس طرح نکلے یہ شیوں میں سب ہیں اور شیعوں میں ایک دو اور جماعت ہے جو آج آخری میں ذکر کریں گے وہ بابی اور بھائی لوگ ہم لوگ آج کل دلی میں اور کہیں کہیں موجود ہے کم ہے لیکن موجود ہے یہ بھی شیوں سے بنے تو سب سے خبیذ فرقے جو نکلے وہ شیعوں کے رحم سے نکلے جو اسلام میں جو سب سے خرابی آئی وہ ان کی وجہ سے ہوئی ان لوگوں کے اگرچہ یہ لوگ کم ہیں لیکن وہ لوگ آخرے مل جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے وہ لوگ فرق نہیں کرتے کہ کیا کہنا کیا نہیں کہنا ہے اللہ کے حق میں جو بھی کہنا چاہتے کہتے ہیں آپ دیکھو گے ان کے ویڈیو سن لو روز ایک نئی نئی قصہ حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہوا واہر والباطن ہوا الاول والآخر والظاہر حضرت علی کو کہتے ہیں کہتے حضرت علی کے ہاتھ میں عرش کے بھی جگہ ہے حضرت علی کے ہاتھ میں جنت ہے حضرت علی اس طرح کفری کہتے ہیں کہ انسان سن بھی نہیں سکتا ہے انسان اس طرح سن کے انسان حیران ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کس طرح وہ لوگ کفری کہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کس طرح گستاخی کرتے ہیں تو یہ دوسرے فرقہ بڑے فرقہ ہیں ان میں سے کئی فرقہ ذکر کیا گیا ہے اب لوگ گنو ہم تو گنے نہیں یہ دو ہو گئے نمبر تین یہ دونوں جماعت جب نکلے شوارج حضرت علی اور معاویہ اور کچھ لوگوں کافر کہتے ہیں اور ہر وہ جماعت جو ان کے موافق کافر شیعہ لوگ بھی کچھ لوگوں کو کافر کہا تو تیسرے فرقہ نکلے انہوں کے رد فعل ان کو کیا کہا جاتا ہے فرقیا مرجیا یہ ہو سکتا ہے کوئی نہیں زیادہ سنا کیونکہ وہ لوگ ختم ہوئے لیکن ان کا عقیدہ باقی ہے مرجیا کے کی مطلب کیا ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو ہم بھی کہتے ہیں اسی لیے لوگ اور تجاوز کیے کہنے لگے کہ ایمان یہی ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے ایمان یہ ہے کہ دل میں رکھے زبان لائے عمل کرے یہ ضروری نہیں ہے یہ مرجیا لوگ ہے اسی لیے لوگ کہتے کہ کسی انسان مسلمان لائے اسلام لانے کے بعد اس کو کافر نہیں کہنا اور یہ بھی تو صحیح ہے لیکن یہ بھی کلیمہ تو حق ارید ابھی حباتل ایک کلمہ جو صحیح ہے اس کو غلط نکالتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے کہ مسلمان مومن کے لیے ضروری کہ وہ عمل صالح بھی کرے لیکن وہ لوگ کہتے ہیں عمل صالح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی کرتا تو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو اس کے ایمان اور جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان برابر ہے کیونکہ ہے, اصل تم اللہ کو پہچاننا یہ بھی پہچان وہ بھی پہچانا حالانکہ غلط ہے ایمان کہتے بڑھتا نہیں گھٹتا نہیں لیکن ہم لوگ کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے یہ گھٹتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر غلط کام کرتا ہے نیکی نہیں کرتا ہے مسلمان ہے کہتے اس کے منرجو امرہ ہو اللہ سے وہ کتنے کفر کے کام کرے کہتے اس کا معاملہ اللہ تک ہم لوگ حوالہ کر دیتے غلط ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح کسی کو کافر کہنا منع ہے لیکن جو سراہد کفر کے کام کرتا ہے ہم علماء اس کو فتویٰ دے سکتے کہ کافر ہے اور یہ کہنا کہ ایمان اور عمل صالح سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے اللہ قرآن میں جب بھی ایمان کو ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عمل الصالحات عمل الصالحات اللہ سبحانہ و ضرور ذکر کرتے ہیں تو اسی لیے اور اسی فرقے سے ایک اور جماعت نکلی جس کے کرامیہ کہتے ہیں محمد ابن کررام کے وہ ہیں یہ تو اور خبیص تھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے کہنا یعنی اگر کوئی کافر لا اللہ ہندو پڑھ لے لا اللہ کہ ہاں تو مسلمانو کہ نہیں مسلمان نہیں تو میں زبان سے پڑھ رہا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے مسلمان تو اور غلط ہے اور ایک اور فرقہ ان میں سے بنی جو کہتے نہیں اللہ کو پہچاننا دل میں کافی ہے چاہے وہ لا اللہ پڑھے یا نہ پڑھے کون سے اسلام ہے تو اس لیے اسلام کھیلا اسلام سے اسلام ہمیشہ اوسط لکھنا چاہیے جو اللہ کے رسول قرآن میں ثابت ہے وہی لینا چاہیے تو یہ مرجعہ اور یہ مرجیا اگرچہ یہ فرقہ کے طور پر جماعت کے طور پر ختم ہوگی لیکن ان کے سوچ بہت سے مسلمان میں ہے بہت سے مسلمان آج کل بھی نماز ایک وقت نہیں پڑھیں گے عبادت کبھی نہیں کریں گے لیکن پھر بھی, بھی کہیں گے نہیں یار اصل تو دل ہے دل صاف ہونا چاہیے صحیح کہ نہیں کوئی داڑھی نہیں رکھتا کہ داڑھی کہتے داڑھی کیا اصل ایمان تو دل میں عورت پردہ نہیں کرتی کہیں بھی پردہ اسلام تو دل میں کچھ بھی نمان ارے اصل ایمان تو دل میں صحیح دل میں لیکن اس کو ظاہر کرو بھئی جب دل میں رہے گا تو بہے گا باہر کہ نہیں لیکن دل میں کب تک چھپا کے رکھو گے اسی لیے عمل سوال ابھی ضروری ہیں لیکن اس طرح کہنا اگرچہ فرقہ ختم ہوگی لیکن دوسرے جماعتوں میں آ جیسا کہ کی ذکر کیا جائے گا یہ کتنا ہوا تین ہوا نمبر چار قدریا یہ بہت بڑے فرقہ پہلے زمانے میں تھا قدریہ یہ کس کے اتباع محبد معبد محبد العب اللہ ایک آدمی تھے وہ حضرت حسن بصری کے شاگرد یقریباً یعنی ایک سو ہجری کے بعد تابعین کے زمانے میں آدمی آئے یہ کیا کہتے تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھ کر ہمیں جدال کرتا تھا اور کہتا ہے کہ کوئی چیز تقدیر نہیں یعنی تقدیر کے نام ہی نہیں ہے جو بھی ہوتا انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے آپ نے کی کر ہے کرتے ہو تو آپ کی مرضی اللہ کے کوئی دخل نہیں اور نہ اس کفر کی بات ہے کہ نہیں کفر کی بات اللہ پرماتے ان ان خلق ہو بے ہم نے ہر چیز کو مقدر تقدیر کے ساتھ پیدا کیا متش اون اللہ شاء اللہ کچھ بھی نہیں چاہتے ہو اللہ کی وہ اللہ اگر چاہتے تو ہو سکتا تو آپ کے جو بھی ہوتا ہے اللہ کے تقدیر میں چاہے وہ خیر ہو یا شرم ہو اللہ کو پہلے پتا ہے اسی لیے وہ لوگ انکار کرتے تھے اور اس کے اندر اور زیادہ خرابیاں ان کے اندر آ کہتے کہتے دنیا میں انسان دنیا اس طرح چل رہی ہے نہ کوئی نظام ہے نہ اللہ کی تو کوئی تقدیر اللہ ہاں کوئی چیزوں میں ہے لیکن ہر چیز میں نہیں ہے اور یہ بات کمیونسٹ والے کہتے تقریباً الحاد والے جو یہ کہتے کہ کوئی خالق نہیں اور اس طرح کہنا یہ غلط ہے اللہ کے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے یہ مجوسی لوگ ہے یہ مجوس لوگ کی طرح مجوسی لوگ کہتے تھے کہ دنیا کے خالق دو ہیں ایک خیر یہ اجالا اور ایک اندھیری ہیں اجالا یعنی روشنی یہ خیر کو پیدا کرتی اور یہ کیا نام ہے اور یہ جو اندھیری ہوتی ہے یہ شر کو پیدا کرتی تو دو خالق اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان و خالق و فعل نفس سے کہتے ہیں کہ انسان اپنے فعل خود اپنے ایجاد کرتا اللہ کے کوئی دخل نہیں یہ کفر نعوذ بلّہ کپور ہے اور اس طرح کہنا غلط ہے اسی لیے یہ لوگ کو مجوز کہا گیا ہے اور یہ لوگ الحمد موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ مسلمان ابھی تک کچھ لوگ انوں کے افکار لیتے ابھی تک کچھ مسلمان ایسی باتیں کہتے ہیں اگرچہ جماعت ختم ہو چکی ہے فرقے کے طور پر لیکن کچھ باتوں کے طور پر یہ چیز موجود ہے نمبر پانچ جبریہ جبریہ یا اس کو جہمیہ کہتے ہیں یہ جہم ابن صفوان سفار کے متبع ہے یہ لوگ پہلے پچھلے فرقے کے الٹا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان ہر کام جو کرتا ہے اپنی مرضی اللہ کے کوئی دخل نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں ہر ایک انسان جو بھی کرتا وہ مجبور ہے جسے وہ سے مسلمان کہتے ہیں میں پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھو گے اللہ نے لکھ دیا بھائی کیا کروں اللہ کے تقدیر کے خلاف تھوڑی کر پاؤں گے کچھ بھی بے مجبور ہے اس کا مطلب کہ اللہ نے آپ کو زبردستی گنا کرنے کے حکم دی ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں جبریہ نے مجبور انسان کہتے ہیں انسان یہ پتے کی طرح ہے جس طرح ہم اس کو دیتی ہے انسان بھی تقدیر کے سامنے اس طرح ہوتا ہے کہ جو برائی کرتا ہے اس کا دخل نہیں ہے یہ اللہ زبردستی کرواتے ہیں یہ بات صحیح کہ غلط ہے غلط ہے یہ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالم نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ زبردستی آپ سے گناہ کرواتے ہیں اور زبردستی آپ کو جہنم میں لے جائیں گے یہی کہتے کہ جائز نہیں ہے اللہ اس طرح کیوں کرتے ہیں اسی لوگ کہتے ہیں ہم لوگ مجبور ہیں ہم لوگ کوئی قدرت نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے انسان کے پاس قدرت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدرت کے ماتحت ہے آپ تو چاہتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیے دو کام کرنے کے لیے آپ یا تو یہ پانی پیو یا نبت پیو آپ احساس کرتے ہو کہ میں میرے ہاتھ میں ہے لیکن یہ دونوں چوائز اللہ کے اختیار کے ماہاتحت ہے اگر آپ پینا چاہتے ہو تو اللہ آپ کو چھوڑ دیں گے نہیں پینا چاہتے تو چھوڑ دیں گے آپ کو اختیار اللہ نے دی ہے لیکن اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتے تو آپ کو وہی کرواتے جو اللہ چاہتے آپ کبھی احساس کرتے کہ میں زبردستی بھی کم کر رہا ہوں نہیں آپ بھی اختیار کرتے اٹھو نہ اٹھو بیٹھو کہ نہ بیٹھو کسی کو بات کسی سلام دعا کروں کہ نہ کروں آپ کے بھی اختیار ہے تو لیکن ہم لوگ کے اختیار اللہ کے اختیار کے تحت ہے اسی لیے اسان کے پاس بھی اختیار ہے اسان بھی اپنے عقل استعمال کرتا ہے مجبور نہیں ہوتا جیسا کہ یہ لوگ اور یہ دونوں فرقے دھیرے دھیرے ملتے گئے اور بہت سارے باتوں میں ان لوگ بھی یعنی بہت سے بگاڑ ان لوگ کے اندر پیدا ہو گئے نمبر چھ مات مات کے نام اکثر یہاں ذکر کیا جاتا عقیدے میں ماتزلہ ایک بڑے فرقہ ایک بہت ہی بڑا فرقہ نکلا اور یہ اسلام میں اس طرح خرابی پیدا کی ہے جو تشیعوں کے بعد اور کوئی نہیں کیا ہے شیال اور خوارج اور یہ یہ سب سے تین اہم فرقے جو اسلام کے سمجھو دیوار توڑ دی۔ اور اسلام دیوار نہیں توڑ سکے لیکن اسلام کو کمزور کرنے والے یہ لوگ ہیں اور یہ تینوں زیادہ عرصے تک اور زیادہ زمانے تک موجود ہیں بہتر تو اگرچہ ختم ہو گئی لیکن باتیں ابھی تک موجود ہے یہ اتباع واصل ابن عطا. واصل ابن عطا یہ واصل اطا اس کا نام ہے یہ ایک آدمی ہے یہ واسل ابن عبید ہاں. یہ آدمی کیا تھا یہ آدمی حضرت حسن حسن ربد اللہ عنہ کے مجلس میں بیٹھتے تھے اور حضرت حسن حسن بصری کے مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو حضرت حسن جیسے کہ کچھ باتیں کی ہیں یہ کہنے لگے کہ جو کبیر ہم لوگ اسلام میں کیا ہے کہ مسلمان انسان مومن ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے اور بیچ میں کون ہے کمزور مسلمان یعنی اگر کوئی مسلمان غلط کام کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا نہیں لیکن گناہ پائے گا یعنی وہ مسلمان ہے جنت کے مستحق ہے لیکن کیونکہ کمی زیادہ کرتا تو اسی حساب سے عذاب کے مستحق یہ لوگ کیا کہتے خوارج اور یہ معتزلہ یہ اعتراض کیے حضرت حسن بصری پر کہنے لگے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا نہ تو جہنم میں وہ بھی نہ منزلہ بین منزلتین وہ ایک منزلت میں ہوگا لیکن آخری میں جہنم میں جائے گا اور اس کو نہ ہم مسلمان کہیں گے نہ کافر کہیں گے تو کیا کہو گے کہتے دونوں کے درجہ ایک درجہ کہاں سے یہ درجہ نکلا یہ میرا سمجھ میں کیونکہ ایمان آدھا نہیں ہوتا اور اس طرح وہ ناراض ہوئے حضرت حسن سے اور الگ ہو گئے احتجاج کیے تو حضرت حسن نے کہا احتجا نہ واصل کہ واصل ہم لوگ کو چھوڑ کے الگ ہو گئے تو اس لیے جو الگ ہوتا ہے اس کو معتزل کہتے ہیں احتجاج کرنا یعنی الگ رہنا تو یہ پورے فرقے کے نام معتضلہ بن گئے اور یہ لوگ دن بدن ان کے عقیدے میں ان کے مذہب میں بہت ہی خرابیاں ہوئی اور ان کے اندر جو اصل خرابی کیا ہے کہ وہ لوگ ہر چیز میں عقل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اللہ کے احکامات اور شریعت کے سامنے بھی عقل کو استعمال کرتے ہیں شریعت کے جو حدیث جو موجود ہے کہتے ہیں جب تک حدیث متواتر نہیں ہے یعنی ایک حدیث کو اگر ایک دو صحابی رواج کرتے ہیں تین چار صحاب کہتے وہ حدیث ہم رد کر سکتے ہیں اور اگر یہ ایک زیادہ صحابی سے ثابت ہے جس کو متواتر کہتے ہیں بیس تیس یعنی اس کو رد کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہے اس کو اس مانیں گے یہ بھی غلط ہے نہ پورا اسلام کے دین ختم ہو جائے گا اکثر اسلام کی جو حد جو حدیثیں ہیں وہ ایک دو صحابی سے صرف ثابت ہیں تو اس لیے کیسے انکار کرو گے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے کہتے کہ قرآن مخلوق ہے یعنی قرآن بھی اللہ نے اس کو پیدا کیا حالانکہ غلط قرآن اللہ کی صفت تو مخلوق نہیں اور اس طرح بہت ساری آئے بہت ساری غلطیاں یہاں تک کہ خلیفہ بن عباس عباسی خلیفہ کچھ لوگ اسی عقیدہ پر آ گئے اور چند سال تک بہت ہی بڑا فتنا کیے پورا عوام کو سب کو جبرن کیا گیا کہ سارے لوگ معتظری بن جائے سارے لوگ اس عقیدے پر آ جائے ان کے سامنے چند علماء کھڑے ہوئے ان میں سے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جس کو سالوں تک بیس سال سے زیادہ ان کو جیل میں رکھا گیا سزا مختلف انواع کی سزا دیا گیا ہے کیوں کہتے بس آپ یہ کہوں کہ قرآن مخلوق ہے وہ کہتے نہیں قرآن مخلوق نہیں وہ کیسے مخلوق جب میرا رب کے کلام ہے اللہ مخلوق ہے نہیں اللہ سبحانہ تعالی مخلوق نہیں اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کی نہ اللہ کی صفات میں مخلوق ہے تو آپ کیسے قرآن کو مخلوق کہتے وہ لوگ اسی پر زبردستی کرتے تھے تو اس کے بعد تین چار خلیفہ معمون اور معتصم باللہ اور اس کے بعد الواثق یہ لوگ جب ہلاک ہوئے تینوں اس کے بعد ایک نئے خلیفہ متوقع باللہ یہ خلیفہ جب بنے تو اہل سنت جماعت کو دوبارہ آگے رکھا احمد کو عزت دیے اور دوبارہ معتضل تقریب مذہب اس وقت ختم ہو گئے اس وقت بشر المریسی اور احمد ابن ابی اور چند لوگ موجود تھے جو فتنے والے تھے تو ان کو الحمد وہ لوگ ختم ہوئے پھر کئی سو سال بعد یہ فتنہ ختم ہوا اور اس کے بعد یعنی ایک سو سال یا دو سو سال بعد دوبارہ اہل سنت و جماعت کے مذہب قائم ہوا امام محمد کو لقب دیتے ہیں صدیق ثانی کیونکہ امام احمد اور اللہ اس فتنے میں سارے مسلمان معتظرے بن گئے سوائے چند لوگ امام احمد اور رحمت اللہ علیہ کے زور سے اور اللہ کے اللہ کے توفیق کے بعد امام احمد کھڑے ہوئے تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ اہل سنت جو آج تک مذہب حق موجود ہے ان کے بعد احمد اللہ موجود رہا تو اللہ صفا تو ہر دور میں سنت اور اسلام باقی رکھنے کے لیے اور صحیح عقیدہ باقی رکھنے کے لیے اللہ کچھ کو بھیجتے ہیں اسی لیے سار ہمیشہ کوشش کرے کہ ہم دین کی خدمت کریں ہم عقیدے کی خدمت کریں دین کے خاطر انسان کو جان دینا چاہیے لیکن انسان آ کے بدل جائے آج کل اکثر مسلمان جہالت میں کی وجہ سے عقیدے کے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں عقیدہ چند پیسے کے لیے عقیدہ چند چیزوں کے لیے انسان بیکار اور اس کو ضائع کر دیتا ہے بس یہ فائدہ مل جائے تو معتزلہ یہ سب بہت ہی ان کے اندر بہت خرابیاں تھیں اور لوگ بہت سال تک تھے اور تقدیر کو بھی کچھ انکار کرنے لگے وہ لوگ بھی ان کے اندر بہت ساری خرابیاں آ گئی کہ وہ لوگ قدریا سے ملے اور کچھ جبریہ کے کچھ اقوال کہتے تھے ارجا بھی کرتے تھے ارجا نہیں وہ بھی کہتے تھے ایمان کے کوئی دخل نہیں ہے اور اس طرح بدلتے گئے بدلتے تھے یہاں تک کہ الحمد للہ کے خاتمہ ہوا لیکن آج کل افسوس کی بات کچھ مسلمان ہیں جو ان کے عقیدہ ابھی تک زندہ کرتے ہیں خاص کر وہ لوگ جو عصری دین یعنی کہتے ہیں کہ اسلام کو تجدید کرنا چاہیے اسلام نئے انداز سے پیش کرنا چاہیے اسلام کو نئے طریقے سے لانا چاہیے پرانے علماء کے بعد چھوڑو اب اسلام کو نیا تجدید کرو یہ لوگ بھی ان کے فکرہ کرتے ہیں شریعت کے حکم آتا کہتے نہیں چھوڑ دو یہ تو پرانے زمانے کے زمانے تھا اب اس زمانے میں نہیں چلے گا جیسا کہ بہت سے مسلمان کہتے اسلام میں قاتل کو پھانسی نہیں دینا چاہیے مجرم کو پھانسی نہیں دینا چاہیے چور کے ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے کیوں کہتے آج کل کافر لوگ کیا کہیں گے آج کل زمانت ترقی ہوگئی آپ ایسے چھوٹے چھوٹے باتوں پر پکڑو گے تو کیا لوگ کیا کہیں گے کہنے دو میرا اسلام باقی رہے گا اور میں اسلام پر باقی رہوں گا اسی لیے انسان اس میں کوئی تبدیلی نہ لائے اسلام وہی اسلام رہے گا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا اور جو آخری زمانے تک رہے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے لاسر حاضر اما اللہ با صلاح الحا اس امت کے آخری لوگ کے لیے وہی کا وہی چیز نفادار ہوگا جو پہلے زمانے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ مفید تھا تو وہی پر عمل کرنا ہے اور اس میں بدل نہیں چاہیے پتہ نہیں ابھی باقی ہے آگے بڑھو یا ایک گھنٹہ تو ہو گیا تو یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ باقی اگلے درس میں ذکر کروں اس میں شاء ذکر کریں گے یا ایک جماعت ذکر کریں پھر تصوف والے اگلے درس کے لیے رکھے 10 پندرہ منٹ اور کرو منٹ اس کے بعد یہ چھ ہو گئے کیونکہ یہ دو تینوں فرقہ ذکر کریں گے یہ معتزلہ سے کچھ انوں کے رد فعل میں نکلے نمبر سات کلابی کلابی لوگ کون ہیں کلابی ایک جماعت تھی ختم ہو چکی ہے یہ اتباع عبد اللہ ابن کلّاب عبداللہ ابن کلّہ اب یہ کل ایک آدمی تھے نیک سالے تھے یہ زیادہ تر ان کے وقت زندگی معتظرے کے خلاف یعنی انوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہ قائم تھا بہت ہی محنت کی معتظر بتایا کہ ان کا عقیدہ بہت ہی خراب تھا بڑے بڑے علماء ان کے سامنے کھڑے ہوئے کچھ لوگ اللہ توفیق دیے کہ مکمل سنت اور قرآن و سنت سے رد کیے اور بہت سے علماء عقلی بھی دلائل لینے لگے اپنے عقل استعمال زیادہ کرنے لگے اگرچہ معتزلہ سے بہتر تھے لیکن ان کے اندر کچھ نہ کچھ آگئے تو ایک بڑے فرقہ ایک نکلے جس کو کہتے کلابی کل اور یہ بھی معتزلہ اور جامعہ کی مخالفت میں نکلے لیکن اس کے اندر کچھ عقیدے کی جو خرابی تھی اس صفات کے بارے میں اللہ کے صحانہ کے صفات کے بارے میں اللہ کی صفات تو کئی قسم ہیں لیکن جو اللہ سبحان و تعالی کی اختیاری صفات ہیں یعنی اللہ اللہ کی صفات دو قسم ہیں ایک ذاتی صفات ہے اور ایک اختیاری فعلی صفات ہے دونوں میں کیا فرق ہے ذاتی صفات یعنی جیسا کہ اللہ کی سفت العلم ہے علم ہے یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی صفات ہے جیسا کہ اللہ کی قدرت ہے قوت ہے ہاتھ ہے اللہ کے حدیث میں آتا کہ اللہ آتا کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے آنکھ ہے یہ اللہ کی خاص, خاص صفت ہے اور ایک فعلی صفت ہے حتیٰ کہ انسان کے پاس فیلی صفت یعنی وہ صفت نہیں ہوتی اللہ جب انسان کرتا ہے جیسے کہ ہنسنا اللہ کی صفت اللہ ہنستے ہیں لیکن ہر وقت تھوڑی ہنسیں گے یہ فعلی صفت ہے جب چاہیں گے تو ہنسیں گے کلام بھی جب چاہیں گے تو بات کریں گے نزول اللہ نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پہ جب چاہیں گے تناظر اس کو افعال اختیاری اور اس کو افعال فعلی کہتے ہیں یہ کیا صفات فعلی کہتے ہیں یہ اس کو تو یہ یہ چیز کو یہ انکار کرتے تھے اور اسی طرح اس کے اندر اور کچھ اور تھی جبکہ ارجا کچھ آ یہ بھی کہتے تھے کہ ایمان عمل صالح ایمان اگر کوئی انسان ایمان لاتا عمل صالح نہیں کرتا ہے تو کوئی یعنی وہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے حالانکہ یہ مرجا کے قول ہے اور یہ غلط ہے سنا سنا تو جماعت کے خلاف ہے اور اسی طرح اخبار میں شک کرتے تھے آٹھواں فرقہ اور نواں فرقہ یہ دونوں تقریبا قریب قریب ایک کو کہتے اشاعرہ اشعری مذہب اور دوسرا نمبر نو ماتری مذہب یہ دونوں بہت ہی ضروری میں ذکر کروں گا کیوں کیونکہ یہ چیز آج تک موجود ہے اور شاعری کس کو کہتے ہیں اشاری امام ابو الحسن علی بن اسماعیل اشاری کے مذہب ہے یہ امام ابو الحسن اشاری بہت نیک سارے تھے لیکن ان کے زندگی تین مرحلے سے گزری پہلے مرحلے معتزلی بنے معتزلی یہ بن واسلم کے مذہب پہ آ اور یہ بتایا کہ وہ لوگ خرق القرآن کہتے تھے امام یہ بھی کہتے تھے کہ بہت سارے ان کے اندر بہت ہی خرابیاں اللہ کی صفات انکار کرتے تھے کہتے کہ اللہ سنتے نہیں ہے اللہ مستخر اللہ سنتے نہیں اللہ دیکھتے نہیں ہے اللہ نازل نہیں ہوتے اللہ یا یعنی سمجھ تو سمجھو کہ اللہ کے بارے میں کہتے کہ کچھ یعنی نہ کے برابر ہے اگر آپ کوئی چیز کو کہتے یہ نہ موجود ہے نہ اندر ہے نہ باہر ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بات کرتا ہے نہ خوش ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ قرآن کیا جو یہ صفات ذکر کیا کہ جھوٹ ہے تو یہ کہتا تھا اپنے عقل کے اعتبار سے اس طرح سمجھتا تھا تو یہ ابو الحسن شعری پہلے یہی مذہب پہ تھے لیکن جب اللہ نے اس کو ہدایت دی تو دوسرے اپنے ایک, ایک نیا مذہب بنا لیے اور یہ بھی یہ جو اشعری پہلے مذہب تھا یہ کیا کرنے لگے یہ بھی یہی مذہب ہے ان کے بعد بھی ان کے شاگرد اور ابھی تک سیریا مصر اور اردون مراکش اس کی طرف جائیں گے اور اکثر مسلمان آج کل اشاری مذہب پہ ہیں عقیدے میں صفات میں اشاری مذہب ہے مذہب پہ موجود ہیں یہ لوگ کہتے کہ اللہ کے کوئی صفت نہیں ہے سوائے سات صفت کیوں کیونکہ عقل کہتا ہے تو اگر قرآن میں کوئی لفظ آتا ہے کہ اللہ کے اور صفت اس کو یعنی اس کو رد کرتے ہیں اور اسی طرح ان کے اندر ایک مسئلہ یہ قرآن اللہ کے کلام کہتے قرآن اللہ کے کلام نہیں ہے عبارت عن کلام اللہ یا حکایت عن کلام اللہ یعنی اللہ کی حقیقی کلام نہیں ہے یہ بس اس سے نقل کیا گیا ہے پتہ نہیں کس طرح سمجھاتے کہ کبھی اللہ کے حقیقی کلام نہیں ہے یہ اللہ کے جو دل کے کلام ہے وہی حضرت جبرین نے اس کو یعنی اس کو ذکر کیا حالانکہ غلط ہے تو یہ دائرے میں آتا ہے کہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے اور اس طرح اور اور ہے سات سفار جو ثابت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عقل سے لیکن جو باقی سفات قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے کہتے نہیں ہاتھ سے مراد قوت ہے اللہ سبحانہ قرآن میں آتا کہ العرش قد استولہ یعنی جو بھی صفات ہے اس کو زبردستی اس میں الحاد اور اس میں تعطیل اور اس میں تعویل کرتے تھے اور یہ بھی بڑا بڑا جرم ہے یا شار مذہب پہ ہے اسی کے قریب ماتوریدی لوگ ہیں ماتوریدی کس کو کہتے ہیں ماتوریدی ابو منصور محمد الماتور سمر کندی یہ اسی کے جو تابع ہیں یہ تقریباً دونوں ایک ہی قریب زمانے میں تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئے اور دونوں کو مذہب قریب ہے ماتوریدی کیوں میں کہتا ہوں بہت ہی ضروری کیونکہ آج کل ہم لوگ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور اس سائڈ میں جتنا حنفی مسلک پہ ہیں ان لوگ کے سب کا عقیدہ یہی ہے ماتوریدی ہے اور یہ اہل سنت تو جماعت کے حقیقی مذہب کے خلاف ہے یہ کیونکہ آج کل ہم لوگ کے بھی انڈیا میں یہ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے ہم لوگ کہاں پڑھے ہم لوگ جو جانتے قرآن میں عرش پہ ہیں لیکن جو ہم لوگ کے ماتوریدی مذہب میں کیا سکھاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے صحیح کہ نہیں اللہ اوپر ہے آسمان میں اللہ زمین پہ ہے اللہ مسجد کے اندر ہے اللہ مسجد کے باہر ہے تو اس کے مطلب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و کوئی خاص چیز نہیں ہوا کے طرح ہو گئے یا اور اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو اس کا مطلب اللہ استقلاً گندگیوں میں بھی موجود ہے اور اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہے کہتے نہیں عرش تو اوپر ہے اور اللہ نیچے ہے اور یا اللہ اندر نہیں نہ اللہ باہر ہے نہ اللہ جوہر ہے نہ اللہ عرض ہے الگ الگ جو عقیدے میں آپ باتیں سنیں گے سارا حیران ہوتا ہے کہ کیا سمجھے اس میں یعنی کہتے ہیں اللہ اس بادن نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ زمین کے اندر ہے نہ آسمان کے اندر ہے نہ آسمان کے اوپر ہے نہ آسمان کے نیچے ہے نہ اس کے کوئی چاروں طرف ہے نہ اس کو آخری نتیجے نہیں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں تو کیسے آپ کہتے ہیں؟ کہ اللہ ہر جگہ تو اس طرح عقیدہ ہے اور یہ موجود کتابوں میں آپ دیکھ لو میں نے خود دیکھا لیکن یہ جو لوگ کالجوں میں پڑھتی ہے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے اور یہ موجود ہم کے دیوبندی مسلک میں ہے بریلوی بھی یہی عقیدے پہ تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ بھی آپ جا کے پوچھ لے کہ اللہ کی کتنا صفت ہے کہیں گے سات صفت سے رہے. وہ بھی سات آٹھ صفت ہم کے پڑھاتے ہیں یہ پورے جو ہم جتنا ہم پی مسلک تقریبا موجود ہے یا تو اشعری یا تو ماتری تقریباً یہی ہے چاہے انڈیا چاہے پاکستان چاہے افغانستان چاہے ازبکستان چاہے آپ مصر میں جائیے چاہے سوڈان پہ جائیے چاہے کہیں بھی سب کا یہی عقیدہ یہ منتشر ہو گئے اور ایسے لوگوں کو جواب دینا سمجھانا بہت ہی آسان ہے لیکن انسان جب ایک چیز سیکھ لیتا تو بدلنا نہیں چاہتا یہ بہت ہی انسان اگر تھوڑا سا سوچے تو جان پائے کہ غلط ہے تو یہ عقیدہ آج کل ہم لوگ کے موجود ہم لوگ کے ملک مس... میں موجود ہے اور یہ اہل سنت اور جماعت اور قرآن اور سنت کے عقیدے کے خلاف ہے اگرچہ اشاری ماتوریدی باقی چیزوں بہت ساری چیزوں میں صحیح ہیں لیکن چند مسائل میں مخالفت کی اور بڑی بات ہے ہم لوگ یہ کہتے کہ ہمیشہ انسان مکمل عقیدہ اپنے مکمل صحیح کرے عبادات میں اگر کچھ کمی زیادہ ہو جاتی تو اللہ معاف کرتے ہیں آپ کی نماز میں کچھ کمی ہوگئی سستی ہوگئی تو اللہ معاف کرتے ہیں لیکن عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے خاص کر جو اللہ سے متعلق اللہ کی صفات سے متعلق ہے اس میں ہم لوگ کے دل میں ایک ادنا درجہ بھی خرابی نہیں رکھنا چاہیے ادنا درجہ بھی شک اور شبہات نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اگر ڈالیں گے تو بہت سے اللہ سہادا پر عقیدہ بھی مضبوط نہیں رہے گا اور ہم لوگ ہمیشہ شک پہ رہیں گے اور مشروق عقیدے پہ رہیں گے یہاں تک میں مناسب سمجھتا ہوں کہ رک جاؤں کیونکہ اور بہت سارے مسائل ہیں اگر کہو تو بڑھاؤ آدھا گھنٹہ اور لگے گا تو یا یہ کیونکہ اور تصاوف کے بارے میں میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گی کیونکہ صوفی جو مسلک ہے یہ لوگ سے بہت ہی فرقہ نکلے اور آج کا ہم کے جو ملک میں جو بریلوی لوگ ہیں یہ کس میں جوڑا جاتا ہے ان کو یا اور جو مذاہب جو آج کل موجود ہیں اس میں کہاں ڈالتے ہیں اور قادیانی بھی باقی ہے بابی بہائی باقی ہے اور اور اس کے علاوہ بہت سارے مزاح ہیں یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے درس کے لئے رکھیں گے کیونکہ بات تو لمبی ہو گئی اور اس میں اور مزید تفصیل ذکر کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ صحیح عقیدہ پر رکھیں اور خرافات اور بدعات اور گمراہ فرقوت سے ہم لوگوں کو بچائیں صلی اللہ علیہ محمد تو